محمد تین سو اٹھانوے دعوت دوریہ کے درست کی تعداد ہے اور 756 سو چھپن شروع ابھی تک کے دعوت شریف میں سے آج میں سائز میں اعظم کی دستوزی شروع یا رہی یا خبیر جو کیا اسمار میں سے یا خبیروں ہاں جی سے درخواست مقدس کے جو نے معنی جو لغت جوان کیا ہے یا اس اسم کے بارے میں جو علماء کرام جو علیہ السلام کے بڑے بڑے علماء جنہوں نے اسمار کی شرح لکھا ہے ان کے کھول سے بند آخر جو کچھ نقل کر رہا ہوں یا بعد میں قرآن پاک سے جو ہے سسم مقدس جن میں ذکر ہے ان کو نقل کر رہا ہوں یا وہ بعد میں اس کے آثار وزدات اسے سب میں جو ہے یہ سب البغور سے ضرور سنیے گا کیونکہ اسے مقدس بے معنی مفہوم پر ہمیں صحیح آگاہی حاصل ہو جائے اس کے معنی وفہ ہمارے دل و دماغ میں اچھے طرح بیٹھ جائے تو ہمیں اللہ کے داد بندگی کا آسان ہو جائے گا اور گناہوں سے بچنا بھی آسان ہو جائے گا انشاءاللہ تو سب سے پہلے جو ہے یہ علمان جل کے لغوی معنی و توضیحات لغات کی کتابوں میں اور دوسرے علماء نے جنہوں نے رسم الحسنا کی شرح لکھے وہ ان کے اس مقدس کی کیا تشریح کرتے ہیں توضیح دیتے ہیں تو نمبر ایک جو ہے الحبیر ہاں جی یا خبیر سے الخبیر فعیل ان کے وزن پر ہے مبالغہ کا شرح یا خبیر یہ بندت و حقیر خود اپنی معلوماتی روشن میں لکھا ہے اور اس کا جو پھیل تو صفحت ہے اس میں اللہ تعالیٰ کے میں سے معنی رکھتا ہے تو اس کا پھیل خبر خبر نشر سے خبر یا کے معنی میں تو زیادہ فرماتے ہیں خبر العمر یعنی علی مہو یعنی خبر یعنی علی اسے جان لیا خبر کے معنی جان لیا اس نے جان لیا اس طرح الخاب الخبر العلم خبر بحمانی جاننے کے معنی جاننا ہے کسی چیز کا جاننا الخبیر العالم اور اسی طرح خبیر یعنی عالم جاننے والا ہاں یہ معنی جو ہے اس کا جاننا ہاں خبر بےمانی جاننا اس نے جان لیا اور اس طرح جو ہے الخاب خبر جاننا. کچھ چیز کے بارے میں علم حاصل ہونا خبیر امن عالم جاننے والا یہ معنی جو ہے کہ مختار اسے یہ عربی جو ہے لغت جوہری ہے اس کی جو ہے مشہور لغتی تھا اس کا خلاصہ ہے مختصر اس میں سے لقل کیا عربی ہے میں نے اردو میں تجمہ کر کے نمبر دو خبر آئی باب نثر سے خوبرن اس کا معذر خوبرن بھی ہے خبر اشے یعنی خبر اشے یعنی آزمانا اس کے معنی یہ ہے خبر کے معنی تجربہ سے تجربہ سے جاننا کس چیز کو آزمانا تجربہ کے ذریعے جاننا اور حبرۂ یخبر باب کروما سے خبر اخبر خال یخر حتا سے ان دونوں سے جو خبرن و خبرن و خبرتن و خبرتن و محبرتن ہاں جی محبوطن و, محبورتن اشیع و یہ سارے اس کے مساجر ہیں ان کے معنی کہتے ہیں حقیقت حال سے واقف ہونا ہاں جی خبر مطلب کیا ہے یا خبر یا مطلب حقیقت حال سے واقف ہونا کسی چیز کی حقیقت کو جاننا اصل حقیقت کو جاننا اس کائنات میں جتنی بھی موجودات ہیں رشتے گانے جناتے انسان چاہے وانات ہیں چرن ہے بڑن ہے سمندری معلومات ہے اور جو کچھ جتنے بھی جمادات ہیں نوراتات ہیں اور آسمانوں میں زمین میں طے سمندر کی تہ میں ہر چیز کی حقیقت حال سے واقف ہونے والی ذات یا خبیر یعنی وہ ذات جس کو کائنات کی ہر چیز کی حقیقت سے واقف ہے اسے اور وہ چاندا ہے اسی سے جو ہے اختبار شہ عرب بولتے ہیں جب اختبار شہ اس وق اختیار میں لے جائیں تو آزمانا حقیقت حال سے واقف ہونا اقتبار بھی حقیقت حال سے واقف ہونا امتحان آزمائش بھی اختبار کے معنی میں آتا ہے ٹیسٹ کو بھی اختبار بولتے ہیں الخوب و علم اسی سے تجربہ آزمائش الخبیر اسی سے واقف آگاہ دانا یہ معنی جو ہے المنجد نامی لغت ہے مشہور عربی عربی لغت ہے اس کو اردو میں بھی ترجمہ ہے عربی تو عربی بھی اردو میں ترجمہ ہے پانچ بخند نے یہ میں بہت عام ماننا یہ کہ ہاں جی خبر یا حبر یا خبر یعنی حقیقت حال سے واقف ہونا ہر چیز کی حقیقت کا جاننا ہاں جی یہ بہت عام جو ہے مانا ہے جس کے ذریعے سے ہم اللہ تعالیٰ کو جب یا خبیر کہہ کر بکاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے الخبیر ہونے پر ہمارا ایمان ہے تو پھر مطلب یہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے کائنات کے ہر چیز کہلوم ہے تو پھر آپ کائنات کا, کے اندر شامل ہے آپ کے بھی ہر چیز کا آپ کی کوئی بھی حرکات رفتار ہاں جی کوئی چیز اللہ کی نظر سے مفین نہیں ہے آپ کی ہر چیز سے وہ ذات اقدس ہو پاگا ہے کتاب مصباح الحسن کی شرح کی کتاب ہے چار سو تینتیس یعنی وہ ہستی جسے ہر چیز کی حقیقت کا علم ہوم بیکن ہی یعنی وہ ہستی جسے ہر چیز کی حقیقت هنو, کن حقیقت حقیقت کے حقام ہو المطل و حقیقت ہیں اور ہر چیز کی حقیقت سے آگاہ ہو مطلع ہے باخبر ہیں اور آپ حرماتے ہیں الحبیر جو ہے الخبر والعلم خبر یعنی علم جاننا اسی طرح خبر جان لیا یعنی کہ کی حقیقت کو جان لیا اسی سے الخبر جاننا خبر یعنی جان لیا چوتھی کتاب جو, جو ہے یہ سارے اسی مصباح کا خبر کے توجہ دیا ہے اس میں سب سے زیادہ علمی کیا یا آنی یا یا کہہ کر سے معنی کیا یعنی وہ کہ جسے ہر چیز کی حقیقت کے علم ہو اور ہر چیز کی حقیقت سے آگاہ ہو اور خبیر کے معنی جاننا جاننے والا خبر کے معنی جاننا خبیر جاننے والے نے یعنی ہر چیز کی حقیقت کا جاننے والا ہاں جی تو یہ بہت اہم رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کا یہ سب اللہ کے الخبیر ہاں جی الحقیر ہونے کے کے ہوں کہ آپ کو صحیح معلومت ہو جائے تو اللہ تعالی کو جب کائنات کی ہر چیز کی جو ہے اس کو خبر ہے ہر چیز سے وہ باخبر ہے خاص معنوں میں وہ چیز خاص زمینوں میں خاص سمندر کے تہ میں ہے جہاں کہیں بھی جو کچھ چھوٹے بڑے ہر چیز کی تمام ہر چیز کو بھی جانتے ہیں ہر چیز کے تمام احوال سے بھی وہ آگاہ حسین گرامی الخبیر کے معیعت ہے ہاں جی یعنی بہت اہم اہمیت رکھتے ہیں کہ آخبیر کے اوپر ایمان رکھیں میرا رب الخبیر ہے میں اس کو یا خبیر کر کرتا ہوں اے با خبر زار اے وہ ہستی کائنات کے ہر چیز کا علم ہے اللہ کائنات کی کوئی چیز اس کے جو ہے خبر سے باخیر نہیں اس کے عادت علمی سے باہر نہیں ہے ہر چیز کی ذات اور اس کے شفات اور وہ کس حال میں ہے کیسے ہیں ہاں جی سب کچھ اس ذات کو پتہ ہے الخبیر ذات نہایت ہی باخبر ذاتیں تو حجن گرامی اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ جو ہے نا بہت کامیا رکھتے ہیں جس بند عمین کو اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ پختہ ہو جائیں گے نا تو آپ کیسے گناہ کریں گے کیسے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی, کی ناخرمانی کریں گے کیسے اس کی فرائض کو چھوڑیں گے قادر ہے میں محرمات کا کیسے ارتقاب کر سکتا ہوں جبکہ میرے پتا ہے رب کو پتا ہے میری تمام حرکات و سگنات سے وہ آگاہ ہے اس کو خبر ہے تو میں کیسے کروں اور اسے چھوپ اس سے چھپ کر تو کچھ کر ہی نہیں سکتا اس سے چھپ تو نہیں سکتا کہاں چھپیں گے پوری کائنات اس کے سامنے ہتھیلی کی طرح ہے آپ کی ہتھیلی میں کوئی چیز چھپ ہے تو نہیں اسی طرح پوری کائنات اللہ کے سامنے اسی طرح جس طرح آپ کے ہتھیلی کے اندر کوئی چیز سامنے رکھا اللہ اس سے بہتر جانتے ہیں کیونکہ آپ کی ہتھیلی میں کوئی چیز رکھا تو اس کے ظاہر کو آپ دیکھ سکتے ہیں بواتین کو نہیں دیکھ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ظاہر کو بھی دیکھتے ہیں واطین کو بھی دیکھتے ہیں نگرانی جو ہے یہ بہت ہی اہمیت رکھتے ہیں ٹھیک ہے جی اور چوتھا جو, جو ہے الخوابر جو, بات جو باتیں بزرائے خبر کے معلوم ہو سکیں الخبر خبر کے جو باتیں بزرائے خبر کے معلوم ہو سکیں ان کے جاننے کا نام خبر ہے جو باتیں بزرائے خبر کے معلوم ہو سکتی ہے کسی کے خبر دینے سے تو ان کے جاننے کے نام بھی خبر ہے عرب کہتے ہیں خبر ہو خوب رتن و تو انγκαہ جو خبر مجھے حاصل ہوئی تھی آ, اس کی میں نے اطلاع دی با نگاہ اور خبرتن کا لفظ کسی معاملہ کی باطنی حقیقت کو جاننے پر بولا جاتا ہے خبرنے کسی معاملہ کی کسی حکم کے کسی بھی چیز کی باطنی حقیقت کو جاننے پر بولا جاتا ہے چنانچہ ایت مجیدہ واللہ خبیر بما تعملون ہاں قران پاک جو ہے سورہ نمبر 9 عدد 16 میں ایسے برق کر سکتا ہے یہ آیت قرآن میں بہت زیادہ ہے. ایک جگہ نہیں ہے 45 موارد میں آیا موجود ہے تو اللہ یعنی جو کچھ تم کرتے خدا اس سے باخبر ہے یہ معنی یہی مانی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی حقیقت کو جانتا ہے اور بعض نے اس کا تعمیل لکھا ہے. نے کہا کہ اس کا معنی یہ ہے وہ تمہارے باطنی امور سے واقف ہے اور بعض نے تا ملون نمبر میں پھر جو کچھ تم کرتے ہو کرتے رہے ہو اس دنیا میں وہ سب تمہیں اللہ تعالیٰ کل قیامت نے بتا دے گا وہ خبر دے گا چنانچہ جو ہے اللہ نے فرمایا جو ہے وہ نبل واحب کو سورح محمد کے نمبر اکتیس اور تمہارے حالات جھانچ لیں گے اللہ تعالیٰ ایسے قد نبا اللہ من توبہ نمبر چورانوے کہ ہم کو تمہارے سب حالات اللہ نے بتا دیے ہیں جی ہم کو تمہارے سب حالات اللہ نے بتا دیے ہیں کہ اللہ محمد قطن بان اللہ اور اللہ, من اللہ نے تمہارے سارے خبر ہمیں بتا تو یہ سارے معنی جو ہے جی تمہارے احوال سے ہمیں آگاہ کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس آگاہ کرنے سے ہم بھی جانتے ہیں تو یہ توجہات مفادات راغب میں اس مقدس کی یہ توجہات اور پانچواں جی الخبیر ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہر چیز کا جانگ یہ ہر اللہ سے نا بہت ہی اہمیت رکھتے ہیں ہر چیز کی خبر رکھنے والا اللہ تعالیٰ جب کہیں گے یا خبیر وہ مقدس جسے ہر چیز کی خبر کوئی عزیم کائنات میں سے کوئی بھی چیز اللہ کے نظر سے معافی نہیں، اس کی خبر سے بائے نہیں ہر چیز کا علم ہے اور مکمل علم ہے کون سی چیز کہاں ہے کدھر ہے کس حال میں ہے کیا کچھ کر رہے ہیں سب چیز کائنات میں جنات ہو، انسان ہو، نواتات ہو، جمادات ہو چرن ہو، قرآن ہو، ہر چیز کا اُز ذات اقدس کو مکمل علم ہے مکمل باخبر ہے ہم اس مقندس کی محنم مفہوں کو سمجھنے کوشش کریں مزید کی سلسلے میں درست کریں انشاءاللہ خلپ آسنے تاکہ میں اپنے رب کی صحیح معارفت ہو اور محرک کے نظرے میں ہم صحیح بندگی کر سکیں انشاءاللہ.